اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والسلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرشلین امام المتقین خاتم النبيین سيدنا ومولانا محمد وعلا آله واسحابه اجمعین عمر الدین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے اب یہ جو گناہ ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور ایک وہ ہے جس کا تعلق بندے کے حق کے ساتھ ہے اگر تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اللہ کے حق کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو ایسی صورت میں توبہ کی تین شرائط ہیں جب تک یہ تینوں شرائط پوری نہ ہو توبہ کامل نہیں ہوتی توبہ جو ہے وہ توبہۃ نہیں ہوتی سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑنا پھر اس گناہ پر شرم ساری اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی وقت یہ تینوں شرائط پوری کر کے ہم توبہ کر لیں اور پھر کسی وقت کسی کمزور لمحے میں ہم سے دوبارہ کتاب ہو جائے لیکن کسی کمزور لمحے میں کوتاحی ہو جانے میں اور اس لیے گناہ کرنے میں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے وہ معاف کر دے گا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کسی کمزور لمحے میں ہم سے پھر کوتاہی ہو گئی تو ہم دوبارہ توبہ کر سکتے ہیں انہیں تین شرائط کے ساتھ لیکن اگر ہم نے جان بوجھ کر یہ سوچ کے کہ اللہ جو ہے وہ تو غفور الرحیم ہے ابھی ہم یہ کام کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے تو یہ زیادہ بڑی ہے توبہ اس سے بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ اس دنیا میں کوئی ایسی بات کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس سے توبہ کا حق اللہ نے ہمیں نہ دیا ہو بڑے سے بڑا گنا بڑی سے بڑی کوتاہی جو ہے اس سے ہم توبہ کر سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لمحات مقرر کر دیے ہیں کہ ان سے پہلے پہلے توبہ اگر کر لیتا ہے تو توبہ مانی جائے گی ورنہ توبہ نہیں مانی گی. اب اللہ کے ساتھ اگر اللہ کے حق سے گناہ کا یا کوتا کا تعلق ہے تو ہم نے کہا یہ تین باتیں ایسی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے لیکن اگر بندے کا حق ہو تو ان تین کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے یعنی یہ تین تو ہیں ہی کہ ہمیں شرم ساری ہونی چاہیے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ چوتھا یہ ہے کہ جس کے حق کا ہم نے مسئلہ کیا ہے اس کے حق سے ہمیں بریو ذمہ ہونا ہے بریو ذمہ کیسے ہوتا ہے انسان کہ اگر فرض کریں کہ ہم نے کسی کا مال کھا لیا ہے تو اس سے وہ سارا مال لوٹانا ہوگا اور اس سے معافی طلب کرنی ہوگی جو بھی کسی بندے کے ساتھ ہم سے کوتا ہوئی ہے اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہوگا اچھا <تصفح> اب کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس شخص سے بات کی تو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے ایسی صورت میں جو ہمارے بزرگوں نے علیہم الرحمہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تین شرائط پوری کی جائیں اور کوئی ایسا معاملہ ہے جیسے مال تھا یا کوئی ایسا معاملہ ہے وہ ضرور لوٹایا جائے اور اس کے بعد باقی تمام عمر اپنی ہر دعا میں ان لوگوں کو شامل رکھ کے اتنی ان کے حق میں دعا کی جائے کہ روز قیامت جب ان کے سامنے یہ اقدا کھلے کہ اس شخص نے میرے لیے اتنی دعا کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے اور وہ ہم سے بھی راضی ہو جائے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ہمیں پتہ ہو اور پورا یقین ہو ایمان کی حد تک کہ اگر ہم نے اس سے معاملات تو ہم سدھار لیں گے کہ جی پیسے دینے تھے ہم نے نہیں دیے پیسے دے دیے ٹھیک ہے لیکن ہم نے کہا کہ اگر ہم نے ان سے بات کی تو وہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بات مار دھاڑ تک پہنچ سکتی ہے بات غالم گلوج تک پہنچ سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس شخص کے لیے آخری وقت تک ہر دعا کے اندر بے تحاشا دعا کی جائے اس کی ہدایت کی دعا کی جائے اس کی بہتری کی دعا کی جائے اس کو اس دنیا میں اللہ نواز دے اس کو آخرت میں اللہ نواز دے اس کو اس دنیا میں مغفرت فرما دے اس کو آخرت میں مغفرت فرما دے اتنی دعا کی جائے کہ روز قیامت اس کو آپ سے شکایت جو ہے وہ ختم ہو جائے ورنہ تو یہاں تک بات درست ہے کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کر دی تو بھی اس سے معافی مانگنی ہوگی کسی پہ تہمت لگا دی تو بھی اس سے معافی مانگنی ہوگی کسی کا مال کھا لیا اس کا مال واپس بھی کرنا ہوگا اور معافی بھی مانگنی ہوگی اب اس میں جیسا ہم نے عرض کیا کہ کبھی کبھی یہ مشکل ہو جاتا ہے معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اب یہ جو توبہ کا معاملہ ہے قرآن مجید میں بھی اس کا بار بار تذکرہ ہے توبہ اور استقفاق سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اسی طرح سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے رفع سے معافی مانگو اس سے رجوع کرو پھر سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبت النزوح کرو خالص توبہ کرو اس کے علاوہ پہلے بھی ایک نشست ہے ہم کسی سورہ کے اندر عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرنے سے ہمارے معاملات دنیا کے بھی درست ہوتے ہیں رزق کھلتا ہے اور ہر قسم کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نازر ہوتی ہے اس سلسلے میں بے تحاشۂ احادیث مبارکہ ہیں سب سے پہلے تو دو احادیث جن پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے ایک ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے انہوں نے سنا کہ واللہ اللہ کی قسم میں اللہ سے ایک دن میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں سوال اللہ کا نبی اللہ کا حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے راہ ہے اس کو استغفار کرنے کی اس میں بھی آتے ہیں پھر دوسری روایت کیوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرو میں دن میں سو مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں پہلی جو ہے وہ بخاری شریف کی ہے دوسری جو ہے وہ مسلم شریف کی ہے اب یہاں پہ وہی سوال پیدا ہوتا ہے کبھی اللہ کے نبی اللہ کے حبیب کو کیا ضرورت ہے توبہ استغفار کرنے کی تو اب یہاں پہ دو تین نکتے سمجھ لیں آپ پھر ہم آگے بات کرتے ہیں پہلا نکتا تو یہ سمجھ لیں کہ نبی جو کچھ کرتا ہے چونکہ اس کی امت کو اس کی اطاعت اور اتباع کرنا ہوتی ہے اس لیے وہ بہت سے کام ایسے کرتا ہے جس کی شاید اس کو تو حاجت نہ ہو لیکن امت کی تربیت کے لیے اس کی ضرورت ہوتی تو اب ایک تو نقطۂ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے توبہ ان کا کرنا استغفار کرنا امت کے لیے بھی آپ کیا کرتے تھے دعا اور یہ ہمارے لیے چونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے مشاء ال راہ ہے، ہمیں ان کی اطاط کرنی ہے ہمیں ان کی تباہ کرنی ہے اس لیے یہ ہمارے لیے تربیت ہوتی ہے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان کی روح جتنی مرضی پاک صاف شفاف ہو جائے انسان کا جو جسم ہے اس کے ساتھ کچھ کثافت ہوتی ہے ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی اتنا لطیف ہوتا ہے اتنا لطیف ہوتا ہے اس لیے تو وہ معصوم کہلاتا ہے لیکن اس کے باوجود توبہ و استغفار کا ایک اور بھی معاملہ ہے کہ توبہ و استغفار خالی گناہوں ہی سے نہیں ہوتی توبہ و استغفار اپنے موجودہ روحانی مقام سے بھی ہوتی ہے کہ اس وقت ہم جس روحانی کیفیت میں ہیں ہم جب توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور ہمیں اس سے بہتر روحانی مقام جو ہے وہ عطا فرماتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم قرار دیے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ متفق علیہ ہے متفق علیہ کا مطلب ہے کہ اسی مفہوم میں بخاری میں بھی ہے اور اسی مفہوم میں مسلم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا انسان وہ خوش ہوتا ہے جس کو میں اپنا اونٹ گم ہو جائے اور وہ اس کو اچانک مل جائے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے ایک اور روایت میں اس کی مزید تفصیل بتائی وہ یہ کہ آدمی جس نے صحرا میں سواری کو گم کر دیا سواری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس کا کھانا پینا بھی اسی سواری پہ تھا یعنی اس شخص کے پاس کچھ نہیں بچا اور اس نے بہت تلاش کیا مایوسی کی کیفیت ہوئی ایک درخت نظر آیا اس کے سائے کے نیچے لیٹ گیا اس دوران میں اس سواری چل کر اس کے پاس آ گئی اس نے فوراً اس کی نکیل پکڑ لی اور انتہائی خوشی میں چلا اٹھا اب یہ جو جملہ ہے اس کو سمجھیں یہ جملہ بظاہر کفریہ ہے لیکن حدیث کے الفاظ ہیں اور کہنے کا مطلب یہ بتایا کہ خوشی سے وہ شخص وقتی طور پر حواس باختہ ہو گیا اس کو سمجھ لگی کہ میں نے کیا کہا ہے تو وہ اس خوشی میں یہ اتنے غلط الفاظ کہہ گیا لیکن وہ حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں وہ یہ کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا راہر اللہ یہ کفریہ جملہ ہے یہ کفریہ جملہ ہے لیکن حدیث میں اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کی اتنی انتہا ہے کہ وہ ہوش گوا بیٹھا خوشی کے معاملے اس کو لگی کہ میں نے اپنے منہ سے کیا کلمہ نکال دیا ہے تو اگر اس حد تک بھی کوئی شخص چلا جائے تو اس کو جو خوشی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اپنے کسی بندے کو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس سے اسی طرح حضرت ابو موسا عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ گناہ کرنے والا رات کو توبہ کرے اور دن کو اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر دے یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے یعنی وہ دن جس دن مغرب سے سورج شروع ہوگا اس دن تک اللہ کے بندے کی توبہ قبول ہوگی اس دن اور اس دن کے بعد کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی مسلم شریف کی حدیث میں اسی طرح مسلم شریف میں ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی یہ وہی بات جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن ایک دن آئے گا جس دن سورج نے ایک دن صرف مغرب سے نکالنا ہمارے کچھ لوگ خاص طور پہ جو سہارا لیتے ہیں وہ اس قسم کی تھیوری پر لے کے آتے ہیں کہ جناب یہ ایکسس شفٹ ہو رہا ہے اور ابھی ایک وقت آئے گا کہ سورج آہستہ آہستہ مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا حدیث میں یہ کہا گیا کہ اس دن سورج مغرب سے نہیں نکلا اب کیا اس کے بعد روز مغرب سے نکلے گا یا اگلے دن مشرق سے نکل آئے گا یہ بحث لا یعنی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ اس دن سے بعد توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی اسی طرح دوسرا موقع جس وقت توبہ قبول ہوتی ہے اور پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کی بندے کی توبہ اس وقت تک اللہ قبول کرتا ہے جب تک وہ عالم نزع اس پہ تعلیم نہ ہو جائے تو اگر عالم نظر جو آخری وقت کی یہ کیفیت ہے جس وقت جان نکلنے لگتی ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو توبہ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے ورنہ اس وقت جب عالم نظر آ جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے یہاں ایک نطور اور ذہن میں رکھیں ہم میں سے اکثر لوگ دو معاملات بڑی زیادتی کرتے ہیں ہم نے ہمیں خود اتفاق ہوا سننے کا کہ کبھی کسی کو ہم نے کہا کہ بھائی کسرت سے سے کیا تو اگلا کہتا ہے کوتاہیاں کہ کیا کیا؟ گنا نادانستگی میں بھی ہو جاتی ہیں کئی بار سارے دن میں ہم بے تحاشا گنا کر جاتے ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا یہ کہنا کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ بذات خود بہت بڑی گستاخی ہے اچھا دوسرا ذہن میں رکھیں کہ یہ سوچنا کہ صرف گناہ کی صورت میں ہی ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے نہیں جناب انسان کی روحانی ترقی کے لیے بھی توبہ استغفار کی کسرت چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول جو ہے اس کے لیے بھی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ توبہ و استغفار چاہیے دوسرا ذہن میں رکھیں کہ کئی بار ہم کسرت سے توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں اور ہمیں نظر کچھ نہیں آتا آگے تو کچھ لوگ مایوسی میں چلے جاتے ہیں کوتا ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری شاید توبہ قبول نہیں ہوئی یا کہتے ہیں کہ ہماری توبہ کیوں قبول ہوگی ہم اتنے گناہ گار ہیں یہ جناب بات بالکل غلط ہے ایک تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اگر سچے دل سے توبہ کی جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی نشانی بھی ملے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے یہ سوچنا کہ میں بہت گناہ گار ہوں میری توبہ کیسے قبول ہوگی یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اس میں بھی ایک حدیث موجود ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص 99 قتل کیے تھے یہ کس اکثر ہم نے سنا ہوا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حدیث میں ہے وہ علاقے کے کسی بڑے عالم کے بارے میں پوچھتا رہا تو کسی نے اس کو ایک راہب کا بتا دیا کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے ننانوے قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں ہو سکتی اس نے کہا لو پھر ننانوے کی ہیں تو ایک سو بھی صحیح اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا پھر وہ آگے چلا اور اس نے پھر کسی سے پوچھا تو انہوں نے پھر کسی عالم کا بتایا سو قتل کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے کوئی چیز نہیں ایسی جو رکاوٹ ڈال سکے پھر اچھا تم فلاں فلاں علاقے میں جاؤ وہاں کچھ لوگ جو ہے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں تم ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاؤ اور واپس اپنے علاقے کی طرف مت آنا اس کی وجہ یہ کہ یہ علاقہ ہی بہت برا ہے اب وہ چلا تو آدھے راستے پہ تقریبا پہنچا تھا دوسرے موت آ گئی اب وہاں پہ رحمت کے فرشتے بھی آ اور عذاب کے فرشتے بھی آ اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا اب یہ الفاظ ہیں رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے دل سے توبہ کی تھی اور یہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوا تھا اللہ سے اس نے رجوع کیا تھا عذاب کے فرشتوں نے کہا جناب اس نے ساری عمر بھلائی کا ایک بھی کام نہیں کیا اب آپ دیکھیں ایک بھی کام نہیں کیا الفاظ ہیں اور دوسری طرف صرف توبہ کے بعد بھلائی کی طرف چلنا ہے اور کوئی عمل نہیں ہے اس شخص کا جی اسے کہتی ہے کہ تب ایک فرشتہ جو ہے وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آ گیا اور جی پیمائش کر لو جس میں قریب ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے مطلب اگر تو وہ جس طرف جا رہا تھا وہاں فاصلہ کم ہوا تو اس کو نیکی کے فرشتے لے جائیں اور اگر وہاں فاصلہ زیادہ ہوا تو اس کو برائی کے فرشتے لے جائیں تو جب دیکھا گیا فرشتوں نے یہ دیکھا کہ جو نیکی کی طرف والا فاصلہ تھا وہ فاصلہ کم تھا تو ایسے ایک اور روایت میں کیا آیا اچھا نیکی کی بستی کی طرف کہتے ہیں صرف ایک بالشت کا فرق تھا. ایک بالشت جس کو پنجابی میں گٹ کہتے ہیں صرف اتنا فرق تھا جس فرق پر اس کو نیکی کے فرشتے دے کے گئے ایک اور روایت جو ہے اس کے الفاظ میں ایک تھوڑا سا اضافہ بھی ہے وہ اضافہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کرتے ہوئے زمین کو حکم دیا تھا کہ اس طرف سے تھوڑا سا سکڑ جاؤ اور اس طرف سے تھوڑا سا پھیل جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی توبہ اس کرنے والے کو پسند کرتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے اگر سچے دل سے کی جائے ہاں یہ ہے کہ دیر سے ویر ہو سکتی ہے ہمارے پاس ایک واقعہ ایسا بھی موجود ہے حدیث مبارکہ میں موجود ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ ایک صحابی وہ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے جہاد کے پہ نکلنے کا اور تیاری کا حکم تھا وہ تیاری میں آپ نے جو لوگ نہیں آئے تھے ان سب کو بلا کے واپس آگے پوچھا یہ غزب تبوک کی بات ہے واپس آ کے پوچھا کہ بھی تم کیوں نہیں گئے تھے تو سب نے کوئی نہ کوئی جھوٹا بتا دیا عذر کے جناب یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا حضرت صلّم نے چھوڑ دیا ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اللہ جانے تو جانے جو اصل نیت ہے جو دل ہے جو باتیں نہ اللہ جانے تو جانے ظاہر ہی تمہارا عذر میں قبول کرتا ہوں ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا جناب میں چھوٹ نہیں بول سکتا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس سواریاں بھی دو رو تھی میری صحت بھی اچھی ہے کھانے پینے کا بھی مسئلہ نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی اور معاملہ اللہ بھی چھوڑ دیا اور ناراضگی ایسی ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے ان کو حضیر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ دیکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے ایسی ناراضگی انہوں نے پتہ کیا تو دو اور صحابہ صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا یعنی کل تین صحابہ تھے جن سے ایسی ناراضگی چل رہی تھی پھر وہ بھی وقت آیا کہ زکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمام بھیجوا دیا کہ اب تمہارے لیے ضروری ہے تم اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ انہوں نے باقاعدہ پوچھا کہ علیحدہ ہو جائیں یا حکم ہے کہ ہم ان کو طلاق دے دیں ان کا نہیں طلاق نہیں علیحدہ ہو جاؤ ایک صحابی کی بیگم خود تشریف لے آئی کہ لے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر بہت بوڑھے ہیں ان کی عمر زیادہ ہے اپنا خیال نہیں رکھ سکتے اگر میں چلی جاؤں گی تو خدمت کرنا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت بھی نہ کروں تو آپ نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم خدمت اس کی کرو لیکن اس سے دور رہو یعنی تعلق نہ ہو تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ اس بری حالت میں ہیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں ان کو اتنی ندامت ہے اس سارے معاملے میں میں آتا ہے کہ تقریباً پچاس دن گزر گئے اور اس کے بعد پھر خوشخبری آئی کہ نہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو توبہ استغفار میں اب ہمارے انسانوں کا یہ بھی مسئلہ ہے ساری ساری عمر ہم گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اور جب توبہ استغفار کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس ایک سو چون ہو جائے ابھی کریں اور بس ابھی ثبوت مل جائے گا کہ جی معافی ہوگئی اللہ اللہ فرما کی نہیں کرنی پہ ایمان ہونا چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تعالی قبول کرتا ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس کے اندر ہمارے صحابہ نے بڑے سخت قسم کے کی توبہ کی ہے مثلاً خاتون حسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کے انہوں نے خود کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امید سے ہوں میرے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ بچہ جائز نہیں ہے مجھ پہ حد لگائیے خود کہا مجھ پہ حد لگائیے تو آپ نے پھر کیا, کیا؟ آپ نے کہا جی کسی کو ذمہ داری لگائی کہ اس کا خیال رکھو جب بچہ ہو جائے گا تب اس کو سنسار کر دیا جائے گا آپ جو کچھ دیکھیں صحابہ اکرام ودوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمائن بھی بہرحال بشری صفات والے لوگ تھے ان میں کہیں نہ گئی تو کچھ لوگوں نے ان خاتون کے بارے میں کچھ نادواری اور نازبہ خیالات کا اظہار کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا تمہیں پتہ نہیں اس نے کیسی توبہ کی ہے یعنی اتنی شدید سزا ایک خاتون نے اپنے مو سے قبول کی کہہ کر یہ توبہ کہ اس میں آئی کہ اس نے کیسی توبہ اگر وہ نہ کرتی ویسے بھی توبہ استرفات کثرت سے کرتی رہتی تو اللہ تعالیٰ کے ذات سے پھر بھی امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا کیونکہ تین شرائط جو ہیں ان شرائط کے مطابق ہونا ضروری اس کے علاوہ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ عبداللہ بن عباس اور انس بن مالکان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ چاہتا ہے دو اور اس کی منہ کو کبر کی مٹی ہی صرف بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تعالی قبول فرمائے گا یہ بھی متفق ہے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ توبہ استغفار اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے کہ اللہ کا بندہ توبہ کرے استغفار کرے کثرت سے کرے اگر اس کو کسی کوتاہی گناہ کا ادراک نہیں ہے تب بھی کرے اور اس ایمان کے ساتھ کرے کہ اگر اس سے کوئی دانستہ یا نہ دانستہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف فرمائیں گے اور وہ جو کسی مخلوق کے حق کی بات ہوئی ہے کئی بار اس میں بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم سے کوتا ہی ہوئی ہے ایسی صورت میں بھی ہر دعا کے اندر ہم اپنے ہاں، اپنے شاگردوں کو ہمیشہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب بھی دعا کریں تو اس دعا میں یہ الفاظ شامل کریں کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے جس کی مجھے خبر نہیں جو مجھے یاد نہیں جس کا مجھے احساس نہیں جس کا مجھے ادراک نہیں یا اللہ اس کو اتنا نواز دے کہ وہ مجھ کو بھول دے. میری کوتای کو بھول جائے اور وہ مجھے معاف کرتی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارا دن میں کیا کچھ کرتے ہیں کس کس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہو ہمیں کیا پتہ اگر کسی کو پہنچائی ہے چلو ہمت کر کے اس کے جا کے ہم معافی بھی مانگ لیں گے لیکن اگر کسی کو ہمیں دراقی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو اس طرح تکلیف پہنچائی ہے تو وہاں کیا کریں تو اس طرح کی دعائیں ہماری ہونی چاہیے جو مکمل دعائیں ہوں جس کے اندر ہر قسم کا معاملہ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے اللہ تعالی ہمیں توفیق قطع فرمائے کہ ہم کثرت سے توفہ استغفار کریں اور اگر ممکن ہو تو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے اگر ہم استغفار کی تسبیحات جاری رکھیں اور کسی وقت باقاعدہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ بھی استغفار کریں دعا کے اندر اللہ تعالی انشاءاللہ اس سے ایمان کی حد تک ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ہمارے معاملات کو دنیا میں بھی ٹھیک کر دے گا اور آخرت میں بھی ٹھیک کر دے گا صلو اللہ علی خیر سیدنا اللہ مولانا محمد و, علی آلہ و